الحمد لله الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام وعلى سيد الرسول وخاطم الانبياء أما بعد فاعد الرحمن الرحيم الطريقة العسرية في التعليم اللغة العربية في الدرس السادس والأربعون سببت نمبر تشاليس التلميذة في المدرسة دو طالبان دو طالبان جی نہیں مجھے آپ کے میسج پہلے مل گئے تھے جی ملے آپ کے آپ نے ٹھیک سے بتایا مدرسہ سکول کے اندر مدرسے کے اندر یعنی ان کے حوالے سے بات ہوگی کہ مدرسے میں کب جاتی ہیں کیا کرتی ہیں کیا ترتیب ہوتی ہے سبق کیسے یاد کرتی ہیں کیا کرتی ہیں جی ان کو دیکھیے ذرا بالکل پہلے سبق کی طرح ہے پہلا سبق تو مدرسہ تھا اور تان ہو گیا. واحد سے ہوئے باقی کو پڑھتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیے اطلمی زطان فلمت رسا عائشہ تو و فاطمہ توختان عائشہ اور فاطمہ دو بہنیں ہیں ہما فلاطان وہ دو تو... जी वॉइस ब्रेक हो रही है लो जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसके लिए वॉइस ठीक है अच्छा जी रोल हम्मीक वाले बताओ آپ کے لیے وائش ہے بس یہی پوچھا تھا کہ آپ کے لیے آپ کو میری آواز سنائی لے رہی ہے اچھا جی عائشہ تو فاطمہ توختان عائشہ اور فاطمہ دو بہنیں ہیں ہما کفلاطان سغیر تعانے وہ دو چھوٹی بچیاں ہیں تقوم آنے پھر صبح باقی صبح سویرے پیدار ہوتی ہیں وہ تتوع آنے و تسلی آنے پھر بیت وزو کرتی ہیں اور گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں اچھا وطلوان القرآن الکریم اور قرآنِ کریم کی تلاوت کرتی ہیں سمت علان الفطورہ پھر ناشتہ کرتی ہیں وطان القتبہ اور کتابیں لیتی ہیں و تسلمان ابیما اپنے امی ابو کو سلامتی اور مدرسہ کی طرف چلی جاتی ہیں اچھا سر جو عائشہ تو اور فاطمہ تو عائشہ اور فاطمہ مدرسہ وقت لوٹتی ہیں فات اپنی کو سلام کرتی ہیں و فی امور اور منظر اور گھر کے کاموں میں ان کے ہاتھ بٹاتی ہیں ان کی مدد کرتی ہیں ان کا تعاون کرتی ہیں و مدد کرنا تعاون کرنا ٹھیک ہے جی اور تعاون کرتی ہیں مدد کرتی ہیں ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ما اختہ کلیلن اور اپنی بہن کے ساتھ تھوڑا سا ہیں. اپنی بہن کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتی ہیں کھیلنے کے بعد کیا کرتی ہیں اپنے سبق کو پڑھتی ہیں ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ کھیل کود میں ہی لگ جاتی ہیں تھوڑا سا کھیلتی ہیں تاکہ ذہن کے ہو جائے فریش ہو جائے اسے سکون مل جائے اس کے بعد کیا کرتی ہیں اپنا سبق یاد کرتی ہیں اب یہی بات سوالات جواب میں ہے جو اوپر گزر چکی ہے ایت من اے تو لڑکیو تم, تم کون ہو پھر ان کا جواب ہے نحن عائشہ فاطمہ ہم عائشہ فاطمہ ہیں مطا فی الصباح تم صبح کا بیدار ہوتی ہے نقو مف صابح باقر ہم بیدار ہوتی ہیں صبح سویرے تھی آپ لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے سیغے لکھے ہیں کہ آپ لوگ ان کو دیکھ کر سیڑھوں کو پہچانے کہ غائب کے لیے واحد ہو تو اس کے لیے کون سا سیغہ لگتا ہے مخاطب ہو تو اس کے لیے کون سا سیوا آتا ہے منس کے لیے تو غائب کے سیرے پیچھے گزرے غائب کے مخاطب کے متقل کے بھی یہ تصنیف کے سیغے ہیں اس کے بعد جمع کے آئیں گے اگلے سبق میں تو تسلیم کے سیخوں کو, کو دیکھیے جب غائب کے لیے ہوں تو کیسے آتے ہیں تطوضہ آنے ٹھیک ہے تتنا تتلو آنے تسلیم آنے, تسلیم آنے، تو یہ کیا ہے غائب کے لیے ابھی نویر آگے نہ نہ نرجعو ٹھیک ہے جی اب مخاطب کے لیے کیا آئیں گے تو وہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ متأانے اچھا جی بعد تفالانے تم صبح اٹھنے کے بعد کیا کرتی ہو اچھا کہتی ہے نہ توجہ ہم وضو کرتی ہیں حل تتلو القرلو آنے القرآن کریمہ کیا تم قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہو کی تلاوت کرتی ہیں جی ہاں مدرسہ جیان تم مدرسہ سے کب لوٹتی ہو سکول سے کب واپس آتی ہو نر شام کے وقت ہم مدرسہ سے لوٹتی ہیں کیا تم اپنی ماں کی مدد جی ہاں ہم اپنی اپنی امی کی کیا ہے مدد کرتی ہیں ان کی ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں اچھا ہر طرح ابان ماں اختیم اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہو نام ن لو ماں جی ہاں ہم اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہیں اب آ گیا مشکل مرحلہ آپ لوگوں کے لیے وہ ہے تمرین کا لیکن ویسے اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہی سیڑھ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں yeah. لیکن کیا وہ مضاف اس کی ضمیر ہے ٹھیک ہے نا جی جی میں سوال پڑھ رہا تھا کسی کے انسپیک سے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں رول نمبر بیس کا سوال ہے اچھا تو وہ مضافل ہے جب ہو نا یہاں پر اس کا نظر ہے ہاں ضمیر ہے ائت ہاں ٹھیک ہے نا ات ایو ایتو یہ یعنی کہ وہ ندا ہے حفاظت ہارضمیر کے اس پر عمل ہوگا اب تف لطانا وہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو سعیدہ اور زینب کہتی ہیں سعیدہ اور زینب کہتی ہیں اس کے عروی بنا, جی بنا رہے ہیں رول نمبر 3 جلدی سے بنائیے جی رول نمبر 3 اس بنا سعیدہ اور زینب کہتی ہے سعیدہ اور زینب کہتی ہیں اس کے عروی بنا رہے ہیں رول نمبر 3 جی ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں تقولان اچھا ہم سکول کی طالبات ہیں ہم سکول کی طالبات ہیں رول نمبر چار جی رول نمبر چار سے سوال ہے دونوں ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہیں اگر آپ یوں کہنے زینب کیا ہے سعیدہ سائیدہ زینب یا سعیدہ و زینب زین تقولانے یہ زیادہ بہتر ہے سعیدہ و زینب تقول یہ زیادہ بہتر ہے جملے بن جاتا ہے جی رول نمبر چار آپ ہم اسکول کی طالبات ہیں وہ کہتی ہیں ہم اسکول کی طالبات ہیں یہ تو پیچھے رول نمبر تین نے بتا دیا ہے پھر بہت بہت جزاک اللہ ٹھیک ہے ہم سکول کی طالبات ہیں یہ بتا رہے ہیں کیا کرتے ہو ہوں اسکول کی طالبات ہیں مزہ ہے گا ایسے رہنا کوئی اور اس کی عربی جی عمومی سوال ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے اس کی عربی بتائیے جلدی سے بتائیے 6, 12, 15, 19 کوئی بتائے تین جلدی سے بتائے اس کی عربی ہم سکول کی طالبات ہیں جی تلمیزاد آئے گا المجر اچھا تلمیزاد ہاں رول نمبر چھ کا کیا تو مدرسہ تھی اچھا جی نہیں تالے باہ پھر مدرساتی ہاں اچھا اور رول نمبر آپ کا جو نہیں دیا نحنو تل نحنو تل کیا لکھا ہے طالبات اچھا چلے برال اگر مدریں گے تو پھر تو دونوں ٹھیک ہے لکھنو تلمی یا نشن و تلمی زطانے طالبان تھی لیکن اگر فی کو ہم فی کو نہیں لگائی انہوں نے کیا کہا ہم اسکول کی طالبان آپ نے پڑھا ہے کہ مزاف مظافلے کے معنی میں کیا آتا ہے؟ کہا کہ کی آتا ہے مضاف مظافرے کے معنوں میں اب ہم ہیں لکھنو تلمی زطانے یا طالبانے اس کے آخر میں کیا بھی ہے جی جی وہ کے لیے آپ لوگوں کے لیے تب میں بات کروں گا بتائیے ٹھیک ہے سب کے لیے اچھا تو اب کیا ہے اب ہم تلمیز تانے یا طالب تانے کے نور رابی کو کی صورت میں کیا کرتے نوری گر جاتا ہے ٹھیک ہے اب نورابی کو گرائیں گے تو کیا بنے گا نشنو تلمیز تل مدرس الفی گر جائے گا ٹھیک ہے نا یا یہ طالبہ تل تے نفنو اگر آپ کہنے گا ہم سکول کی طالبات ہیں مدرسہ تارے تھا انہوں نے رابطی کرایہ مدافع خود کی وجہ سے تو کیا اب اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب ملے گا تو پھر کی صورت طالب اچھا جی اپنا سبق پڑھتی ہیں ہم سکول کی طالبات ہیں یہ تو ہو گئی اس کے بعد ہم اپنا سبق یعنی کہ اپنا سبق پڑھتی ہیں یہ بتائیں گے آپ کو رول نمبر پانچ جی رول نمبر بتائیے اپنی دلتی ہیں دلتی ہیں بہت بہت جذبات درسنا اچھا جی اس کے بعد ہے اور اسے یہ یاد کرتی ہیں اور اسے یاد کرتی ہیں رول نمبر چھ آخری جو بھی ہوئے سب سے پہلے کیا ہیں کہ اور, سعیدہ اور زینب کہتے ہیں اب و ہے, ہے تو طالبات ہیں نحنو تھا یعنی تھا اصل میں تھا تب ابھی اضافہ جو ایسا گرے گا پھر ساتھ میں الف بھی گر جائے گا نہ کرا او درسنا نہ کرا او درسنا اور اسے یاد کرتی ہیں وہ نا فضا اور اسے یاد کرتی ونح فضا پھر اسے کاپی میں لکھتی ہیں سم مان تو وہاں گیا ہماری محبت کرتی استاذ ص... جی. وہ ہم سے محبت کرتی ہے ٹھیک ہے ماہانہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا استاذ تحب معانا لیکن چونکہ تحب نا کہ یہ ٹھیک ہے تحب نا استاد نا اور ہم ان سے محبت کرتی ہیں نحب ہا ہماری ایک چھوٹی نحبو ہا کیا ہوتا ہے ہماری ایک چھوٹی بہن ہے لنا اب پہلے سبق میں کہہ لی اختن سویرتن اب لنا آ جائے گا ہم دو آئیں نہ ہم دونوں کے لا اختن سگن ہم اس کے ساتھ کھیلتی ہیں نل ہم کھیلتی ہیں ہ اس کے ساتھ نل آبو مآہا کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھیلتی ہیں نل آبو ہم اسے مارتی نہیں ہے نخ نخ نو اسے مارتی نہیں ہیں بل نبا بلکہ ہم اسے سے محبت کرتی ہیں پیار کرتی ہیں آگے ہے جی ترجمہ لیا اردو میں ترجمہ کیجیے بہت ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں تو آپ لوگ فاطمہ استانی کہتی ہیں عائشہ اور فاطمہ سے یعنی معلمہ استانی صاحبہ عائشہ اور فاطمہ سے کہتی ہیں وہ سویرے بیدار ہوا کرو ٹھیک ہے وسلیہ وسلیہ وسلیہ الفجرا اور صبح کی نماز پڑھو سم بکریم قرآن کریم کی تلاوت کرو اذحبا الى امكما وسلما عليها اور پھر تم اپنی ماں کی طرف جاؤ اور ان کو سلام کرو وشربہ عشربہ ہے اچھا اشربہ نہیں ہے فتحہ نہیں ہے بلکہ کسرہ ہے الحلی با ال تشربہ اشایا جی چائے پیا کریں دودھ پیا کریں چا... دودھ اپنی بات ہے بشربہ حلیبا دودھ اللہ تشریح بہ اشیا اور چائے. چائے تو چائے ہے پشتے کا چائے ہونی چاہیے خدا جی خدا کتب و کما خدا کتبہ کمار وطالیہ پھر اپنی کتابیں پکڑو اب کتبہ ٹھیک کتوبہ جمع ہے کتبہ کما اپنی کتابوں تعال کہتے ہیں ادھر آؤ تال آیا چلے آؤ مدرسہ کی طرف. صاحب یادہ سبق کو مکمل کر کے دیکھتا ہوں جس کے بھی سوال ہے اور تم ادب کے ساتھ بیٹھ جایا کرو وقرآ اور اپنے سبق کو پڑھو اور اسے یاد کرو ثم مکتوبہ ہو فلکر راسا اور اسے اپنی کاپی میں لکھو یہ ہو گئی بات سمجھ میں آ اس کی عربی کا ترجمہ دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے جی کسی کو دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اگر ہے تو بتائیے گا اچھا آگے دیکھیے قاعدہ قاعدہ چونکہ آپ نے پہلے جو پہلا جو باپ تھا یعنی پہلا جو درست تھا اس سے پہلے والا اس میں تو کیا چیز ذکر تھی واحد اب اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ واحد سے کو کیسے بنائیں گے کہتے مظاہرے میں, کہ میں مفرد ماننے سے تصنیہ بنانے کا طریقہ وہی ہے جو مذکر بنانے کا ہے البتہ تصنیہ منص غائب اور مخاطب کے الفاظ کی شکل ایک جیسی ہو جائے گی تذہب و تذہبانے اور اور تذہبانے ٹھیک ہے متکل میں تسنیا جمع مذکر اور منس سب برابر ہیں جیسے نظہب و نجلس ہو اچھا جی